کل اے محبوب آ فرمائیے یا کتاب اے, اے یہودیوں اے عیسائیوں تعالو آجاؤ ایک کی طرف سوائن بیننا جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ کلمہ کیا ہے یہ بات توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے زبور میں بھی ہے قرآن پاک میں بھی ہے نعبد اللہ ناب ال کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں ولا نوشی بِهِ شَيْئًا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں شرک نہ کرے ولا یتہ باد اَرْبَابًا ارباب دُونِ اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو رب نہ مانیں اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں تم یہ کہہ لو تو معاملہ حل ہو جائے گا کیونکہ ہمارا اور عیسائیوں کا جو بنیادی اختلاف ہے ان بنیادی اختلافوں میں ایک بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں فعین طلو پس اگر وہ منہ پھیر لیں فکول انا مسلمون۔ بس اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ ہم اسلام پر ثابت قدم رہنے والے ہیں یا کتاب لیمن تو نفی ابراہیم تم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کیوں کرتے ہو ضلع طورات حالانکہ تورے اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اس طوریت اور انجیل میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں کہ عیسائی ہیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ اس بات کا ذکر ہے کہ وہ شرک سے بچنے والے تھے وہ حنیف تھے حنیف کے معنی ہے ہر باطل سے جدا ہونے والا افلا تافل کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہا انتم تم ہا ججتم تم تم وہی ہو جو ہم سے جھگڑا کرتے ہو فیما لکم بھی علم ان باتوں میں جن باتوں کا تمہیں علم ہے نبی آخر و کی نشانیاں توریت اور انجیل میں موجود ہیں پھر بھی نبی آخر الزما کو نہیں مانتے ہو ہم سے جھگڑا کرتے ہو جاننے کے باوجود فلیمت جو علم پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں تو تم تو جھگڑا لو قوم ہو جن باتوں کا علم ہے اس میں بھی ہم سے لڑتے ہو جان بوجھ کر اور جن باتوں کا علم نہیں اس میں بھی لڑتے ہو تلم اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ماں کانا ابراہیم یاودیوں ولا نسرانی ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی عیسائی بھی نہیں تھے ولیکن کہانا حنیفم مسلمہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے مسلم تھے حنیف کے معنی باطل سے جدا رہنے والا مسلم کے معنی اسلام کو اختیار کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیدائشی مسلمان ہیں کیونکہ نبی جو ہے ہر نبی کفر سے شرک سے اور گمراہی سے ہمیشہ محفوظ ہے وما کا نم ان المشرقین ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے یہودی بھی مشرک ہے کہ ازیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر پوجا کرتا ہے عیسائی بھی مشرک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کر کے وہ آپ کی پوجا کرتے ہیں ان نہ اولن سے ابراہیم تو یہ کہتے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو دین آئے ان میں تو جو ہے وہ سب سے پہلے آئی ہے انجیل و قرآن کا نمبر تو بعد میں ہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ زمانے کے اعتبار سے قریب ہیں یہودی جب یہ بات کہتے تو فرمایا ان نہ اولن ابراہیم لدین تبا و نبی و لدین آمن بے شک ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک صرف وہی لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور مومنین زیادہ قریب ہے کہ اصل رشتہ تو ایمان کا رشتہ ہے دیکھیں نا ابو لہب حضور کا چچا ہے لیکن اسے حضور سے اب کوئی رشتہ باقی نہ رہا حضرت بلال رضی اللہ تعالی خفشہ سے آئے ہیں حضور کی زبان بھی نہیں جانتے تھے وہ عربی نہیں تھے اجمی تھے پھر عربی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی عجبی ہونے کے باوجود حضرت بلال کو جو مقام حاصل ہے وہ کس کی وجہ سے ہے ایمانی رشتے کی وجہ سے واللہ اور اللہ کا دوست ہے اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نہیں چاہا لو یو دل لو کاش وہ اہل کتاب اے مسلمانوں تمہیں گمراہ کر دیں یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں ذرا خیال کرنا ان کی باتوں میں نہ آنا وما يدلون اللہ انفسا ہوں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کو تو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا وما یش ان یہودیوں کو خود ہی شعور نہیں یہ کتاب اے اہل کتاب لمت فرون ابھی آیات اللہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو بان تم تشہد حالانکہ تم گواہ ہو کہ نبی آفر جمع کا ذکر توریت میں ہے انجیل میں ہے پھر تم مانتے کیوں نہیں یا تم باطل کے ساتھ حق کو کیوں ملاتے ہو یعنی جو توریت کی آیتیں ہیں اس میں اپنی طرف سے باتیں کیوں ایڈ کرتے ہو کیوں جمع کر دیتے ہو وہ تک الحق اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تاڑم تُمْ جانتے ہو